سرائے والی کیفے فرانسی کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور دبا فروش بولے چلا جا رہا تھا کاش کے ہمارے سارے کھیتی باڑی کرنے والے دا ہوتے یا کم سے کم سائنس کے مشوروں کی طرف زیادہ توجہ کرتے کچھ دن ہوئے خود میں نے ایک لمبا چوڑا رسالہ لکھا تھا کوئی بہتر صفحے کی کتاب تھی اور اس کا نام تھا سیب کی شراب بنانے کی ترکیبیں اور اثرات اس موضوع پر چند نئے خیالات یہ رسالہ میں نے کی زراعتی انجمن کو بھیجا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس انجمن کا رکن بننے کا شرف حاصل ہوا یعنی مجھے انجمن کے ذراعتی شعبے کی سیبوں والی کا رکن بنا لیا گیا۔ اگر میری کتاب ہو جاتی مادام لفرا اتنی منہمک معلوم ہوتی تھی کہ دوا فروش رک گیا ذرا ان لوگوں کو دیکھو تو وہ بولی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا دکان ہے اس نے کندھے جھٹکائے تو اس کے بنے ہوئے سویٹر کے خانے اس کے سینے کے اوپر تن گئے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رقیب کی سرائے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں سے گیتوں کی آواز آ رہی تھی بس اب زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے ایک ہفتے کے اندر اندر ختم سمجھو او میں دم بخود ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا وہ تین سیڑھیاں اتر آئی اور اس کے کان میں کہنے لگی ارے تمہیں معلوم نہیں اگلے ہفتے قرقی ہونے والی ہے لیوریو اس کی دکان بکوا رہا ہے قرضے نے الٹ کے رکھ دیا کیسا ہولناک حادثہ ہے دوا فروش بولا اسے ہمیشہ ہر قسم کے حالات کے مطابق جملے بڑی آسانی سے سوج جاتے تھے پھر سرائے والی اسے پوری کہانی سنانے لگی جو اس نے مونسر کے نوکر تیو دور سے سنی تھی۔ اسے تیلیے سے بڑی نفرت تھی مگر وہ لوریوں کو ملزم گردان رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ویسے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے مگر ہے بڑا بدماش وہ رہا وہ بولی دیکھو وہ رہا بازار میں ہے مادام بواری کو سلام کر رہا ہے وہ رہی مادام بواری سب اسٹوپی اوڑھے ہوئے ارے انہوں نے مانسی بولاجے کا بازو پکڑ رکھا ہے مادام بواری نیچے بیٹھنا چاہتی ہوں کہانی مگر دبا فروش نے سنی انسنی کر دی اور ہوٹوں پر مسکراہٹ جمائے گھٹنے تانے تیز تیز قدم اٹھاتا دائیں بائیں جھک جھک کے بڑی فراوانی سے سلام کرتا اور اپنے فراک کوٹ کے ہوا میں پڑفڑاتے ہوئے بڑے بڑے دامنوں سے ڈھیروں جگہ گھیرے چل دیا رودولف نے اسے دور ہی سے دیکھ لیا اور جلدی جلدی چلنے لگا مگر مادام بواری کا سانس پھول گیا چنانچہ آہستہ آہستہ چلنا پڑا اور وہ ایما کی طرف مسکراتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا اس موٹرے سے بچنے کے لیے تیز تیز چل رہا ہوں سمجھی اس دبا فروش سے ایما نے اس کی بانہ دبا دی اس کا کیا مطلب ہے رودولف نے دل ہی دل میں پوچھا اور کنکیوں سے ایما کی طرف دیکھا اس پہلو سے اس کا چہرہ ایسا پرسکون دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا روشنی میں اس کا چہرہ بیزاوی ٹوپی سے بالکل صاف الگ نظر آ رہا تھا جس پر گھاس کی پتیوں کی طرح پیلے پیلے فیتے لگے ہوئے تھے اس کی بڑی بڑی خمدار پلکوں والی آنکھیں سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی اور حالانکہ بالکل کھلی ہوئی تھی مگر معلوم ہوتا تھا کہ رخساروں کی ہڈیوں نے انہیں تھوڑا سا دبا رکھا ہے کیونکہ نازک نازک کھال کے نیچے خون ہلکے ہلکے لہریں لے رہا تھا اس کے نتنوں کے بیچ میں ایک سرخ سرخ سی لکیر تھی سر کندھے کی طرف جھکا ہوا تھا اور ہوٹوں کے بیچ میں سے سفید سفید دانتوں کے موتی جیسے سرے دکھائی دے رہے تھے کہیں مجھے الو تو نہیں بنا رہی رو دولف نے سوچا۔ مگر ایما کے اشارے کا مقصد صرف اسے آگاہ کرنا تھا کیونکہ ان کے ساتھ تھا اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتا تھا جیسے گفتگو میں شامل ہونا چاہتا ہو کیسا نفیس دن ہے سارا شہر امڈ آیا ہے پورب کی ہوا ہے لیکن نہ تو مادام بواری نے جواب دیا نہ رودولف نے اور اس کا یہ حال تھا کہ ان کے ذرا سا ہلتے ہی فورن پاس پہنچ کے کہتا ماف کیجیے گا میں نے سنا نہیں اور اپنی ٹوپی اٹھا کے شکریہ ادا کرتا جب وہ نال بند کے مکان کے پاس پہنچے تو ٹٹی تک سڑک کے اوپر چلنے کے بجائے رودولف ایک دم سے پگڈنڈی پر مڑ گیا اور مдам بواری کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا اور پکار کے کہا آداب بورز مونسیور لوریو پھر ملاقات ہوگی آپ نے خوب چکما دیا ایماں نے ہس کے کہا وہ بولا آخر کسی کو اپنی باتوں میں خامخواہ کیوں دخل دینے دیں اور آج تو مجھے یہ مسرت حاصل ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں ایما شرم کے مارے سرخ ہو گئی روڈولف نے اپنا جملہ پورا نہیں کیا بلکہ اور باتیں کرنے لگا کہ موسم کیسا اچھا ہے اور گھاس پر چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے گھاس میں دو چار پھول پھر نکل آئے تھے روڈولف کہنے لگا ایسٹر کے پھول نکل تو آئے ہیں تھوڑے سے مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ قصبے بھر میں جتنی عشق باز لڑکیاں ہیں سب کو شگن لینے کے کافی ہوں گے پھر کچھ رک کے بولا آپ کے لیے دو چار توڑوں بولیے کیا کہتی ہیں آپ کو کسی سے محبت تو نہیں ہے ہجوم بڑھنے لگا اور عورتیں اپنی بڑی بڑی چھتریوں اپنی ٹوکریوں اور اپنے بچوں سے لوگوں کو دھکے دیتی ہوئی چلنے لگی گاؤں والوں اور خادماوں کی لمبی چوڑی قطار کے راستے سے بار بار ہٹنا پڑتا تھا خادمائیں نیلی جورابے چپٹے چپٹے جوتے اور چاندی کی انگوٹھیاں پہنے ہوئی تھیں اور ان کے قریب سے گزری تو دودھ کی بو آتی تھی انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا چنانچہ کھلے ہوئے درختوں کی قطار سے لے کر دعوت والے خیمے تک سارے میدان میں وہی وہ پھیلی ہوئی تھی لیکن مویشیوں کے معائنے کا وقت آ گیا تھا اور کسان ایک ایک کر کے اس گھیرے میں داخل ہو رہے تھے جو لکڑیوں میں ایک لمبی سی رسی باندھ کے بنایا گیا تھا مویشی گھیرے کے اندر تھے اور ان کے منہ رسی کی طرف ان کے اونچے نیچے پٹھوں کی ایک الٹی سیدھی سی قطار چلی گئی تھی نیند سی آ رہی تھی اور وہ اپنی سے زمین کھود رہے تھے بچیاں تھیں بھیڑوں کے بچے کر رہے تھے گائیں گھٹنے اندر کیے گھاس پر پیٹ پھیلائے آہستہ آہستہ جگالی کر رہی تھی اور اپنے بھاری پپوٹے جھپکا جھپکا کے مچھروں کو اڑا رہی تھی جو ان کے چاروں طرف بھن بھناتے پھر رہے تھے کسان آستی اوپر چڑھائے اچھلتے ہوئے گھوڑوں کو رسی سے باندھے کھڑے تھے جو گھوڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور نتنے پھلا پھلا کے ہنہنا رہے تھے گھوڑیاں چپ چاپ کھڑی تھیں سر آگے کو نکلے ہوئے تھے اور دم پیچھے لہرا رہی تھی ان کے بچیرے ان کے سائے میں آرام کر رہے تھے اور کبھی کبھی آ کے دودھ پینے لگتے تھے جانوروں کی اس بھیڑ بھاڑ اور ان کی لہریا قطار کے اوپر کوئی سفید سفید ایال سمندر کی موج کی طرح ہوا میں اٹھی ہوئی نظر آ جاتی تھی یا تنے ہوئے تیز سینگ یا ادھر ادھر دوڑتے ہوئے آدمیوں کے سر گھیرے کے باہر کوئی سو قدم کے فاصلے پر ایک بڑا سا سانڈ سب سے الگ کھڑا تھا اس کے منہ پر چمڑا بندھا میں لوہے کا کڑا پڑا تھا وہ ایسے چپ چاپ کھڑا تھا جیسے دھات کا مجسمہ ہو۔ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ایک بچہ اس کی رسی پکڑے پاس کھڑا تھا جانوروں کی دونوں قطاروں کے درمیان کمیٹی کے لوگ بھاری بھاری قدم اٹھاتے چل رہے تھے ان کا کرتے جاتے تھے اور چپ کے چپ ایک دوسرے کی لیتے جاتے تھے ایک آدمی جو اور آدمیوں سے زیادہ اہم معلوم ہوتا تھا چلتے چلتے ایک کاپی میں کبھی, کبھی کبھی کچھ لکھ لیتا تھا یہ انعاموں کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی کا صدر دروزرے ای ویل تھا رودولف کو پہچانتے ہی وہ فوراً آ گیا اور بڑے ملاتفت تمیز انداز سے مسکراتے ہوئے بولا ارے مونسور بولا جے آپ ہم سے بچے بچے کہاں پھر رہے ہیں رودولف نے عذر کیا کہ میں تو ابھی آیا ہوں لیکن جب صدر چلا گیا تو بولا اجی چھوڑو میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ رہنا اچھا کہ اس کے ساتھ رودولف اس نمائش کا مذاق تو اڑا رہا تھا مگر ساتھ ہی اس نے سپاہی کو اپنا نیلا کارڈ بھی دکھا دیا تاکہ آسانی سے چل پھر سکے بلکہ وہ تو بار بار کسی عمدہ سے مویشی کے سامنے رک کے اسے دیکھنے لگتا تھا یہ بات مادام بواری کو بالکل پسند نہیں آئی اس نے بھی تاڑ لیا اور یونویل کی عورتوں اور ان کے لباس کا مذاق اڑانے لگا پھر اپنے لباس کی طرف سے بے پرواہی برتنے کا بھی ازر پیش کیا اس میں آمیانہ پن اور نفاست کا وہ بے جوڑ امتزاج تھا جس میں آدھی قسم کے مبتضل لوگوں کو کجروی، جذبات کی تلاتم خیزی اور آرڈ کے ظلم و ستم اور ساتھ ہی سماجی روایات کی طرف سے حقارت اور بے اعتنائی کی جھلک نظر آتی ہے یہ انوکھا امتزاج دیکھ کر یہ لوگ یا تو مشہور ہو کے رہ جاتے ہیں یا بوکھلا جاتے ہیں چنانچہ اس کی بھورے رنگ کی اونی واسکٹ میں سے جھالر دار کفوں والی ریشمی قمیص ہوا سے پھول پھول کے نکلی جا رہی تھی اور اس کے چوڑی دھاریوں والے پتلون کے نیچے پنڈلیوں کے پاس کپڑے کے جوتے اور پینٹ لیدر کی نظر آ رہے تھی ان پر اتنا پالش تھا کہ آئینے کی طرح گھاس کا آکس رہا تھا. رودولف ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے تنکوں کی ٹوپی سر پر ٹیڑھی رکھے ان جوتوں سمیت گھوڑوں کی لید رونتا چلا جا رہا تھا وہ کہنے لگا اس کے علاوہ جب آدمی دیہات میں رہتا ہے تو بالکل وقت برباد ہوتا ہے ایمانے نے کہا بالکل درست ہے رودولف نے جواب دیا ان لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جسے کوٹ کی تراش کی سمجھ ہو پھر وہ قصبوں کی بے رونقی اور بے رنگی کی باتیں کرنے لگے کہ وہاں کیسی کیسی زندگیاں کچلی جاتی ہیں اور کیسی کیسی امیدیں خاک میں مل جاتی ہیں رودولف بولا اب تو میں بھی مایوس ہوتا جا رہا ہوں آپ وہ تعجب سے کہنے لگی میں تو سمجھتی تھی کہ آپ بڑے زندہ دل ہیں ہاں معلوم تو میں ایسا ہی ہوتا ہوں کیونکہ دنیا والوں کے دکھانے کو میں نے اپنے اصلی چہرے کے اوپر زرافت اور ٹھول کا نقلی چہرہ اوڑھ رکھا ہے مگر کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چاندنی میں قبرستان دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہ جا سو او ہو اور آپ کے دوست وہ بولی آپ کو ان کا خیال نہیں میرے دوست کون سے دوست میرا کوئی دوست بھی ہے میری پرواہ کسے ہے اور ان آخری الفاظ کے ساتھ اس نے ہوٹوں سے کچھ سیٹی کسی آواز نکالی مگر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا کیونکہ پیچھے سے ایک آدمی سر پر کرسیوں کا ڈھیر کا ڈھیر لادے چلا آ رہا تھا وہ اتنی بری طرح لدا ہوا تھا کہ صرف اس کے لکڑی کے جوتوں کے سرے اور پھیلے ہوئے بازو نظر آ رہے تھے یہ گورکن لیستی بودوا تھا جو گرجا کی کرسیاں اٹھائے اٹھائے لوگوں میں لیے پھر رہا تھا جن چیزوں کا تعلق اس کے مفاد سے تھا ان کے معاملے میں وہ بڑا تیز تھا چنانچہ اسے یہ بات سوچ گئی کہ اس نمائش سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور واقعی اس کی تجویز بڑی کامیاب ثابت ہوئی تھی اور اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جاؤں گاؤں والوں کو پھرتے پھرتے گرمی لگنے لگی تھی اور وہ ان بیت کی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے جن میں سے بخورات کی خوشبو آ رہی تھی اور جن کی موٹی موٹی کمروں پر موم بتیوں کے داغ تھے چنانچہ وہ لوگ بھی ان کرسیوں کا سہارا لیتے ہوئے بڑا احترام محسوس کرتے تھے مادام بواری نے پھر رودولف کا بازو پکڑ لیا وہ ایسے بولنے لگا جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے کبھی نہیں ملی ہمیشہ اکیلا رہا ہوں آہ کاش کے میری زندگی کا کوئی مقصد ہوتا کاش کہیں سے محبت ہاتھ آ جاتی کاش کوئی مل گیا ہوتا میں اپنے تن بدن کی ساری قوت خرچ کر ڈالتا کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتا ہر چیز پر غلبہ حاصل کر لیتا ایما بولی مگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر رحم خانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہ آپ کی رائے ہے رودولف نے کہا وہ بولی کیونکہ بہرحال آپ آزاد تو ہیں امیر ہیں میرا مذاق تو نہ اڑائیے اس نے جواب دیا وہ کہنے لگی کہ نہیں میں آپ کا مزاق تو نہیں اڑا رہی اتنے میں توپ داغنے کی آواز آئی فوراً سب لوگ دھکا پیل کرتے ہوئے الٹے سیدھے گاؤں کی طرف بھاگے. یہ اعلان غلط ثابت ہوا حاکم آتا ہی نہیں معلوم ہوتا تھا اور کمیٹی کے ممبر بڑے پریشان تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جلسہ شروع کر دیں یا ابھی انتظار کریں آخر کار چوک کے نکڑ پر ایک بڑی سی کرائے کی بگھی نظر آئی جس میں دو دبلے پتلے گھوڑے جتے ہوئے تھے اور ایک کوچوان سفید ٹوپی پہنے بیٹھا چابک پہ چابک اڑائے چلا جا رہا تھا बीने ने जल्दी से चौंक कर पुकारा प्रेजेंट आर्म्स और कर्नल ने भी उसकी पैरवी की सब लोग घेरे की तरफ भागे हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश में था घबराहट में दो चार आदमियों के तो कॉलर भी गिर लेकिन की सवारी ने हजूम से ज्यादा तेजी दिखाई और वो दोनों जुथे हुए तट्टू अपने साथ समेत उछले और दौड़ के टाउन हॉल के दरवाजे के सामने आ खड़े हुए ठीक उसी वक्त नेशनल गार्ड और आग बुझाने वाले भी ढोल बजाते लेफ्ट राइट करते आ पहुंचे प्रेजेंट بینے چیخا, halt, کرنل مارچ جب سلامی دے رہے تھے تو بینڈ ایک دم سے بجنے لگا جیسے پیتل کی کیتلی زینے پر لڑک رہی ہو ساری توپیں ایک ساتھ داغ دی گئیں پھر گاڑی میں سے ایک آدمی اترتا ہوا نظر آیا وہ نکرئی گولڈ کا چھوٹا سا کوٹ پہنے ہوئے تھا سر بالکل صاف تھا صرف پیچھے کی طرف تھوڑے سے بال تھے اس کا چہرہ بالکل زرد تھا اور شکل سے بڑا کریمن نفس معلوم ہوتا تھا ہجوم کو دیکھنے کے لیے اس نے اپنی بھاری بھاری پپوٹوں والی بڑی بڑی آنکھیں آدھی بند کر رکھی تھی ساتھ ہی اپنی پتلی سی ناک کو اوپر اٹھا دیا تھا اور اپنے ہوئے سے کوٹوں پر پیدا کرنے کی کوشش تھا۔ اس نے سے کو پہچان لیا اور اسے بتایا کہ حاکم کیوں نہیں آ سکا وہ خود اس علاقے کی انتظامی مجلس کا رکن تھا یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد اس نے دو چار الفاظ میں معافی مانگی مونس اور نے جواب میں توسیفی جملے کہے اس آدمی نے اعتراف کیا کہ میں کچھ گھبرا سا رہا ہوں چنانچہ وہ دونوں اسی طرح کھڑے رہے ان کے ماتھے ایک دوسرے سے بالکل ان کے طرف کمیٹی کے اراکین ممتاز شخصیتیں نیشنل گارڈ اور دنیا بھر کے لوگ جمع تھے انتظامی مجلس کا رکن اپنی ٹوپی سینے سے لگائے بار بار جھک کے سلام کر رہا تھا اور تواش کمان کی طرح جھکا ہوا مسکرا رہا تھا ہکلا ہکلا کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا بادشاہ سے اپنی وفاداری جتا رہا تھا اور اعتراف کر رہا تھا کہ یونویل کی بڑی عزت افزائی ہوئی ہے سرائے کے سائس اپولیت نے کوچوان سے گھوڑے لے لیے اور اپنے ٹیڑھے پیر سے لنگڑاتا ہوا انہیں لیوندور کے دروازے کی طرف لے گیا جہاں بہت سے کسان جمع ہو کے گاڑی کو دیکھنے لگے ڈھول پھر بجنے لگا توپ گرجی اور ساری ممتاز ہستیاں ایک ایک کر کے چبوترے پر چڑھنے لگی اور جا کے لال مخمل کی آرام کرسیوں پر بیٹھ گئیں جو مادام توواش نے مستعار دے دی تھی یہ سب لوگ بالکل ایک سے معلوم ہوتے تھے ان کے سفید سفید بھاری بھرکم اور پل پیلے چہرے جو دھوپ سے کچھ سبلا گئے تھے سیف کی شراب کے رنگ کے تھے ان کے پھولے پھولے گلمچے سخت کالروں کے نیچے سے نکلے ہوئے تھے جنہیں چوڑی چوڑی گرہوں والے سفید گلوبندوں نے اپنی جگہ روک رکھا تھا سب کی واسکٹیں دوہری اور مخمل کی تھیں سب کی گھڑیوں میں لمبے لمبے فیتے تھے جن کے سرے پر عقیقی بیزابی مہر بندھی ہوئی تھی ہر آدمی کے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے ہوئے تھے اور وہ کپڑے کو کھینچ کھینچ کر پتلون کو سیدھا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا پتلونوں کو چمڑے سے بھی زیادہ چمک رہا تھا اس طبقے کی عورتیں پیچھے کی طرف ڈیوڑی میں ستونوں کے درمیان کھڑی تھی اور عام لوگ سامنے میدان میں کھڑے تھے یا کرسوں پر بیٹھے تھے لیستی بوتوار ساری کرسیاں میدان سے یہاں اٹھا لایا تھا اور وہ جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے گرجا سے اور کرسیاں لا رہا تھا اس کی ان حرکتوں سے ایسی گڑبڑ پھیلی تھی کہ چبوترے کی سیڑھیوں تک پہنچنے میں بڑی دقت ہوتی تھی مونس لیوریوں نے دوا فروش کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھ کر کہا میرے خیال میں تو وینس کے دو مستول لگانے چاہیے اور ان کے اوپر آرائش کے لیے کوئی قیمتی اور سادہ سی چیز ہوتی بڑا حسین معلوم ہوتا یقیناً اومے نے جواب دیا لیکن ان حالات میں آپ کیا توقع کر سکتے ہیں میئر نے ہر کام اپنے ذمے لے لیا اور اس کا جیسا مذاق ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں بے چارے میں وہ چیز نام کو نہیں جسے فنی حص کہتے ہیں. اس دوران میں رو دولف مادام بواری کے ساتھ ٹاؤن ہال کی دوسری منزل پر اجلاس والے کمرے میں جا پہنچا تھا کمرہ خالی پڑا تھا چنانچے وہ کہنے لگا کہ یہاں سے تماشا اچھا نظر آئے گا اور آرام بھی رہے گا گول میں اس کے پاس بادشاہ کی تصویر کے نیچے سے وہ تین تپاہیاں اٹھا لیا اور ایک کھڑکی کے پاس رکھ دی پھر وہ دونوں برابر برابر بیٹھ گئے۔ چب اترے پر کچھ بڑ سی ہو رہی تھی۔ لوگ خسر پُسر کر رہے تھے اور بڑی بہسا بہسی جاری تھی۔ آخر انتظامی مجلس کا رکن اٹھا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا نام لیو ہوئے ہیں اور سارے حجوم میں یہ نام گشت کر گیا۔ دو چار ورقوں کو الٹنے پلٹنے کے بعد وہ ان کے اوپر جھک گیا تاکہ اچھی طرح دکھائی دے سکے اور تقریر شروع کر دی۔ حضرات اسے پیش تر کہ میں آج کے جلسے کے مقاصد پر کچھ روشنی ڈالوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس جذبے میں برابر کے شریک ہوں گے مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کروں حکومت آلیہ کو اپنی سرکار کو، ملک موظم کو حضرات اپنے آقا کو اس حردل عزیز بادشاہ کو جسے شخصی اور قومی خوشحالی کا ایسا خیال ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے بھی بے اتنا نہیں برتتا اور جس کا مضبوط اور دانش مند ہاتھ متلاطم سمندر کی مستقل بلاخیزیوں میں بھی حکومت کی باگ ڈور اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اسے راستے سے نہیں بھٹکنے دیتا وہ جو سلا اور جنگ، سنت و حرفت، تجارت، زراعت، فنون لطیفہ سب کا بدرجہ اتم خیال رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر مجبور کرتا ہے مجھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا چاہیے رو دولف بولا کیوں ایما نے کہا لیکن ٹھیک اسی وقت مقرر کی آواز غیر معمولی طور پر بلند ہو گئی وہ جوش میں آ کر کہنے لگا حضرات یہ اس بات کا وقت نہیں ہے کہ آپس کی نا اتفاقیوں سے ہمارے کوچا و بازار لال ہوں زمیندار تاجر خود مزدور رات کو خواب راحت کے مزے لوٹنے کے بجائے اس ڈر سے کاپتے ہوئے سوئیں کہ خیریت سے صبح ہوگی یا آگ بجھانے والے انجنوں کی گھنٹیاں ایک دم سے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے جگائیں گی خوب سمجھ لیجئے یہ اس بات کا وقت نہیں ہے کہ تخریبی نظریات یوں بے روک رو ٹوک اور ایسی دیدہ دلیری سے ہماری بنیادوں کو کھوکھلا کرتے رہیں نیچے سے کوئی مجھے نہ دیکھ لے رودولف نے پھر کہنا شروع کیا ورنہ مجھے ہفتوں ترہ ترہ کے تراشنے پڑیں گے اور میں بدنام ویسے ہی ہوں ارے بولی نہیں یقین مانیے بہت ہی بری طرح بدنام ہوں لیکن حضرات مجلس کا رکن کہہ رہا تھا اگر میں اپنے حافظے کی لو سے ان اندوناک تصویروں کو محف کر دوں اور مڑ کے اپنے عزیز وطن کی اصلی اور واقعی حالت پر نظر ڈالوں تو مجھے کیا دکھائی دے گا ہر طرف تجارت اور مختلف قسم کے فنون ترقی پذیر ہیں ریاست کے جسم میں نئی شریانوں کی طرح ہر طرف نئے نئے ذرائع آمد و رفت ملک کے اندر نئے تعلقات قائم کر رہے ہیں مذہب کی جڑیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں اور ہر ہر دل اس کے نور سے منور ہے ہمارے بندرگاہ جہازوں سے پٹے پڑے ہیں لوگوں میں دوبارہ اعتماد پیدا ہو گیا ہے اور فرانس ایک مرتبہ پھر سانس لے رہا ہے پھر ایک بات اور ہے کہنے لگا دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو شاید یہی لوگ ٹھیک کہتے ہیں یہ کیسے ایما نے پوچھا ارے وہ بولا کیا آپ نہیں جانتی کہ دنیا میں ایسی بھی روحیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ میں مبتلا رہتی ہیں انہیں باری باری سے کبھی تو خواب دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی عمل کرنے کی کبھی پاکیزہ ترین جذبات کی اور کبھی انتہائی طوفان خیز عشرتوں کی چنانچہ ایسے لوگ دیکھتے بھالتے ہوئے بھی عجب عجب بے ہنگم باتیں طرح طرح کی حماقتیں کر گزرتے ہیں ایما نے روڈولف کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے لوگ اس سیاح کو دیکھتے ہیں جو عجیب و غریب سرزمینوں کی سیر کر کے آ رہا ہو اور بولی ہم بےچاری عورتوں کو تو دل بہلانے کا یہ طریقہ بھی میسر نہیں کیا خاک دل بہلتا ہے ان باتوں میں مسرت کہاں ملتی ہے کبھی ملتی بھی ہے ایما نے پوچھا ہاں ایک نہ ایک دن ضرور آ پہنچتی ہے اس نے جواب دیا اور یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے مجلس کا رکن کہہ تھا آپ سب لوگ کاشتکار اور محنت مزدوری کرنے والے آپ جو امن و آشتی کے ساتھ وہ فرائض ادا کرتے ہیں جنہیں تہذیب کا سرمایہ حیات سمجھنا چاہیے آپ جو ترقی اور اخلاق کے علم بردار ہیں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ سیاسی ہنگامے فضائی طوفانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایک نہ ایک دن دفتن ضرور آ پہنچتی ہے رو دولف نے دہرایا دو اور ایسے وقت کے جب آدمی مایوس ہو چکا ہو پھر افق وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی آواز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو لو میں آگئی آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اس ہستی کے حوالے کر دے ہر چیز نچھاور کر دے ہر چیز اس کے لیے قربان کر دے تشریحات کی کوئی ضرورت نہیں رہتی وہ ایک دوسرے کی بات خوب سمجھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے ہی سے خواب میں دیکھ لیتے ہیں اور اس نے ایما کی طرف دیکھا غرض کے آپ جس دفینے کی تلاش میں تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے چمکتا ہے جگمگاتا ہے لیکن آدمی کو پھر بھی ہوتا ہے کسی طرح یقین نہیں آتا آنکھیں چندیا کے رہ جاتی ہیں جیسے اندھیرے سے روشنی میں نکل آئے ہوں اور اپنی بات ختم کر کے رودولف نے جو کچھ کہا تھا اس کی نقل اتارنے کے لیے اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے گھنی چڑ گئی ہو پھر اس نے اپنا ہاتھ ایما کے ہاتھ پر گرا دیا ایما نے ہاتھ کھینچ لیا اور حضرات اس بات پر کسی تعجب ہو سکتا ہے صرف اس شخص کو جو ایسا اندھا ہو بلکہ میں تو بے دھڑک کہوں گا کہ پُرانے زمانے کے تعصبات میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ ابھی تک زراعتی آبادیوں کی روح کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت عوام کی بہبود کا خیال اور مختصر یہ کہ ذہانت گاؤں سے زیادہ اور کہاں مل سکتی ہے حضرات میرا مطلب اس سطحی ذہانت سے نہیں ہے جو معتل ذہنوں کی لاحاصل زینت ہوتی ہے میں اس عمیق اور متوازن ذہنیت کا ذکر کر رہا ہوں جو سب سے زیادہ مفید مقاصد پر صرف ہوتی ہے اور اس طرح سب لوگوں کی بھلائی کا باعث بنتی ہے عوام کی خوشحالی میں مدد دیتی ہے اور ملک کو تقویت پہنچاتی ہے وہ ذہانت جو قانون کی عزت کرنے اور اپنا فرض بجا لانے سے پیدا ہوتی ہے ارے پھر وہی رودولف نے پھر کہا ہمیشہ وہی ایک بات فرض فرض میں تو یہ لفظ سنتے سنتے تھک گیا فلالین کی باسکٹیں پہننے والے سینکڑوں خوسٹ اور انگیٹھی میں پیر سینکنے والی بیسوں بوڑھیاں ایسی ہیں جن کا دن بھر کام ہی یہ ہے کہ فرض فرض چلاتے رہیں خدا کی قسم آدمی کا فرض تو یہ ہے کہ اپنے دل میں عظمت کا احساس پیدا کرے حسین چیزوں پر جان دے اور سماج کے قوانین کو ٹھکرا دے اور ان کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذلیل نہ ہونے دے مگر مادام بواری نے ٹوکا نہیں نہیں آخر آپ کو جذبات پر کیوں اعتراض ہے یہی تو دنیا میں ایک حسین چیز ہے دلاوری اور سرفروشی کا منبا شیر موسیقی فنون لطیفہ غرض کے ہر چیز کا سر چشمہ ایما نے کہا لیکن کسی نہ کسی حد تک آدمی کو دنیا کی رائے اور اس کے اخلاقی قانون کا بھی تو احترام کرنا پڑتا ہے او ہو مگر دنیایں بھی تو دو ہیں اس نے جواب دیا ایک تو انسانوں کی پست اور روایت پرست دنیا جو ہمیشہ بدلتی رہتی ہے جو خام خاں اتنا شور مچاتی ہے اور کرہ کر زمین پر فساد برپا رکھتی ہے جس میں علو کا شاعبہ تک نہیں بالکل جیسے یہ سارے احمق جو سامنے میدان میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن ایک اور دنیا ہے جو ہمارے چاروں طرف بھی ہے اور ہم سے اوپر بھی ہے جیسے حسین مناظر جو ہمارے گرد پھیلے رہتے ہیں اور نیلا نیلا آسمان جہاں سے ہمیں روشنی ملتی ہے مونسو لی نے ابھی ابھی رومال سے اپنا مو پوچھا تھا اور کہہ رہا تھا اور حضرات آپ کے سامنے زراعت کے فائدے بیان کرنا بالکل تحصیل حاصل ہے ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے ہمیں زندگی کے ذرائع کون بہم پہنچاتا ہے کاشتکار نہیں تو اور کون حضرات کاشتکار گاؤں کی زرخیز زمینوں کو اپنے محنتی ہاتھوں سے بوتا ہے غلہ اگاتا ہے اس غلے کو عجیب و غریب مشینیں باریک پیستی ہیں اور اس چیز کو آٹا کہتے ہیں وہاں سے آٹا شہروں میں آتا ہے اور تنور والوں کو ملتا ہے جو اس سے غریب امیر سب کے لیے روٹی تیار کرتے ہیں پھر یہ کسان ہی تو ہیں جو ہمارے لباس کے لیے چرا میں اپنے بڑے بڑے ریوڑوں کو چرا چرا کے موٹا تازہ کرتے ہیں اگر کاشتکار لوگ نہ ہوں تو ہم کہاں سے روٹی کھائیں کہاں سے کپڑا پہنے اور حضرات مثالیں ڈھونڈنے کے لیے دور جانے کی کیا ضرورت ہے کون ایسا آدمی ہے جس نے اکثر اس بات پر غور نہ کیا ہو کہ مرغی جیسا چھوٹا جانور اور اس سے ہمیں کیسی کیسی عجیب چیزیں ملتی ہیں واقعی مرغی کسان کے گھر کی زینت ہے اس کے پروں سے ملائم ملائم تکیے بنتے ہیں اس کے مزیدار دار گوشت اور انڈوں سے ہمارے دسترخوان کو رونق حاصل ہوتی ہے لیکن اگر میں ایک ایک کر کے گنوانے بیٹھوں کہ زمین بشرتے کے اچھی طرح جوتی جائے تو ایک مہربان ماں کی طرح اپنے بچوں کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کرتی ہے تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا انگور کی بیلیں ہیں شراب کے لیے سیب ہیں پنیر ہے سن ہے حضرات سن کو نہ بھولیے پچھلے چند سال میں اس سنت نے بڑی ترقی کی ہے اور میں الفاظ بیٹھا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا اور بڑے غور سے تقریر سن رہا تھا مونسوے ای وقتاً فوقتاً ہلکے سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا اسے تھوڑی دور پر دبا فروش تھا جس نے اپنے بیٹے ناپو کو اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کھڑا کر رکھا تھا اور کان کے پیچھے ہاتھ رکھ لیا تھا تاکہ ایک لفظ بھی زائنہ ہونے پائے۔ انامی کمیٹی کے باقی ارکان کی ان کی ان میں جائنا گر رہی تھی آگ بنے والے چبوترے کے پاس اپنی سنگینوں کا سہارا لیے کھڑے تھے بینے بالکل بالکل بےحصو حرکت کھڑا تھا اس کی کوہنیاں باہر نکلی ہوئی تھیں اور تلوار اوپر اٹھی ہوئی تھی شاید اسے سنائی تو دے رہا تھا مگر یہ یقینی بات ہے کہ دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کے خود کا چھجا اس کی ناک پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے نائب یعنی مونسیو توواش کے سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس اور بھی بڑا خوت تھا جو اس کے سر پر ڈگر ڈگر ہلتا تھا اور جس کے اندر سے سوتی رومال کا ایک کونا جھانک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بالکل بچوں جیسی میٹھی میٹھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور اس کے چھوٹے سے زرد زرد چہرے پر پسینے کے قطرے بہر رہے تھے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے مزہ تو آ رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ نیند بھی آ رہی ہے. جہاں مکان ختم ہوتے تھے وہاں تک سارا چوک آدمیوں سے پٹا پڑا تھا ساری کھڑکیوں میں لوگ کوہنیوں پر جھکے دکھائی دے رہے تھے کچھ لوگ دروازوں میں کھڑے تھے دبا فروش کی دکان کے سامنے جوشتے اس نظارے سے متاثر ہو کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا خاموشی کے باوجود مانسون کی آواز ہوا میں کھو جاتی تھی اس کی باتیں فکروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لوگوں تک پہنچتی تھی اور اس میں بھی ہجوم میں جگہ جگہ سے کرسیوں کی چرچڑاہٹ خلل پیدا کرتی تھی پھر یقایا کسی بیل کے ڈکرانے یا بھیڑوں کے بچوں کے منمنانے کی آواز آنے لگتی تھی جو سڑک کے نکڑوں پر کھڑے ایک دوسرے کے جواب میں بول رہے تھے گوالے اور چرواہے اپنے گلوں کو یہاں تک لے آئے تھے اور مویشی وقتاً فوقتاً طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے منہ کے اوپر لٹکتی ہوئی پتیوں کو زبان سے نوچتے جاتے تھے رودولف ایما کے قریب کھسکایا تھا اور نیچی آواز میں جلدی جلدی اسے کہہ رہا تھا کیا دنیا کی سازش سے آپ کو گھن نہیں آتی کوئی بھی ایسا جذبہ ہے جسے دنیا قابل تعزیر نہ سمجھتی ہو شریفانہ سے شریفانہ احساسات پاکیزہ سے پاکیزہ رفاقتوں پر گناہ کے فتوے صادر ہوتے ہیں انہیں متون کیا جاتا ہے اور اگر آخر کار بیچاری دو روحیں مل بھی جائیں تو ان کی مخالفت اتنے منظم طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتی مگر وہ کوشش ضرور کرتی ہیں اپنے پر پھر پھڑاتی ہیں ایک دوسرے کو پکارتی ہیں کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی جلد یا بدیر چھ مہینے میں یا دس سال میں یا سال وہ ایک دوسرے کے پاس ضرور پہنچ جاتی ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتی ہیں کیونکہ تقدیر کا حکم ہی یہ ہے اور وہ پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ رکھے تھے اور اسی انداز سے بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا چہرہ ایما کی طرف اٹھایا اور ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھنے لگا ایما کو اس کی سیاح سیاہ پتلیوں سے بھی رودولف کے بالوں کی طرح ترنت کسی بھینی بھینی خوشبو آئی تھی اس نے بے اختیارانہ اپنی آنکھیں آدھی بند کر لی تاکہ یہ خوشبو اچھی طرح سونگ سکے لیکن اس طرح ہلنے میں وہ جو پیچھے کی طرف کرسی پر جھوکی تو دور بالکل افق کے پاس وہی پرانی گاڑی ایرون ویل نظر آئی جو آہستہ آہستہ لیو کی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی اور اپنے پیچھے گرد کا بادل لیے اڑ رہی تھی اسی زرد گاڑی میں لے اتنی دفعہ لوٹ کے اس کے پاس آیا تھا اور اسی راستے سے وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا اسے کچھ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ اپنی کھڑکی میں سامنے کھڑا ہے پھر ہر چیز گڈمڈ ہو گئی اور بادل سے امڑنے لگے اُسے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ وہ پھر جھاڑ فانوس کی روشنی میں وائکاؤنٹ کا بازو پکڑے ناچ رہی ہے۔ لے او بھی کہیں دور نہیں ہے اور بس آنے ہی والا ہے۔ اور اس دوران میں ساتھی ساتھ اسے رودولف کے سر کی خوشبو کا بھی احساس تھا۔ اس میٹھی میٹھی تھر تھر تھری نے اس کی ساری پرانی خواہشات کو جگہ دیا۔ اور جو خوشبو اس کی روح کو پگھلائے دے رہی تھی، اس کی نسیمِ لطافت بےز میں یہ خواہشات ادھر ادھر چکر لگانے لگی جیسے ہوا کے جھکڑ میں ریت کے ذرے اس نے اپنے نتنے کئی دفعہ پھیلائے تاکہ ستونوں کے گرد لپٹی ہوئی تازگی جذب کر سکے اس نے اپنے دستانے اتار دیے, ہاتھ پونچھ کے صاف کیے پھر رومال سے اپنے چہرے کو پنکھا جھلنے لگی اس دوران میں ہجوم کی بن اور مقرر کی آواز اس کی دھڑکتی ہوئی کنپٹیوں پر آ, آ کے لگ رہی تھی وہ بڑے بن بن کے ایک ایک فقرہ الگ الگ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنا کام کرتے رہیے ہمت مضبوط رکھیے نہ تو لکیر کے فقیر بنیے اور نہ جدت پرستی کے پھیر میں پڑیے کہ جلدی میں بنا بنایا کام بگڑ جائے سب سے زیادہ تو آپ زمین کی درستی اچھی کھادوں کی تیاریاں بیلوں گھوڑوں بھیڑوں اور سوروں کی نسلوں کی ترقی کے لیے جی جان سے کوشش کیجیے یہ نمائشیں امن اور آشتی کے اکھاڑے ہیں یہاں سے فاتح لوٹے تو بڑھ کے مفتو سے ہاتھ ملائے اور آئندہ اس سے بھی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی امید میں اس سے دوستانہ سلوک کرے اور ہاں معمر ملازموں اور خادموں آج تک کسی حکومت نے تمہاری محنت مشقت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا آگے بڑھو اور اپنے صبر و شکر اور اپنی خوبیوں کا انام لو یقین رکھو کہ آج سے حکومت تمہاری نگراں ہے تمہاری ہمت افزائی کرتی ہے تمہیں محافظت کا یقین دلاتی ہے تمہارے سارے جائز مطالبے پورے کیے جائیں گے اور تمہارے دکھ درد کو حت الوسا کم کرنے کی کوشش کی جائے گی مانسون بیٹھ گیا اب مانس دروزر ای اٹھا اور دوسری تقریر شروع کر دی اس کی تقریر غالباً اتنی لچھے دار نہیں تھی جتنی انتظامی مجلس کے رکن کی مگر اس میں خوبی یہ تھی کہ اس کا انداز سیدھا سادہ تھا یعنی چند مخصوص موضوعات سے واقفیت زیادہ تھی اور مضامین بھی نسبتاً بلند تھے چنانچہ حکومت کی تعریف بہت کم تھی مذہب اور زراعت کا ذکر زیادہ اس نے بتایا کہ ان دونوں میں کیا تعلق ہے اور انہوں نے تہذیب کی ترقی میں کیا حصہ لیا ہے رودولف مادام بواری کے پاس بیٹھا ہوا خوابوں شگونوں اور مقناطیسی اثرات کے بارے میں باتیں کر تھا مقرر نے تاریخ کے اولین دور سے چلتے ہوئے اس خوفناک زمانی کی تصویر جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا اور جڑے کھا کھا کر جیتا تھا پھر وہ وقت آیا کہ انسانوں نے جانوروں کی کھالیں اتار پھینکیں اور کپڑے پہننا شروع کر دیے کھیتی باڑی کی انگور کی بیلیں لگائی کیا یہ اچھی بات ہوئی اور کیا اس دریافت میں فائدے سے زیادہ نقصان نہیں رہا مانسی اور دروزرے ای نے اپنے سامنے یہ مسئلہ رکھا مقلاطیسیت سے رودولف آہستہ آہستہ فطری ہم پر آ گیا تھا اور جب صدر اور اس کے حل کا قصہ کلیشن کے گوبیاں لگانے کی کہانی اور چین کے شہنشاہوں کے نو روز والے دن بیج بونے کی داستان سنا رہا تھا تو اس وقت نوجوان رودولف نوجوان احما کو بتا رہا تھا کہ دو روحیں جو یوں بے طرح ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس جنم سے پہلے ایک اور جنم میں ساتھ ساتھ رہ چکی ہیں مثلا ہم وہ بولا آخر ہماری ایک دوسرے سے واقفیت کیوں ہوئی کون سا اتفاق تھا جس نے ہمیں مجبور کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دو چشمے محض اس لیے الگ الگ بہتے ہیں کہ آخر میں ایک دوسرے سے مل جائیں اسی طرح ہمارے مخصوص افتاد مزاج نے دوسری دنیا میں ہمیں مجبور کر دیا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے آئے اس نے ایما کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایما نے چھڑایا بھی نہیں عام طور سے اچھی کھیتی کے لیے صدر چیخا مثلاً نبی کی بات لیجیے یعنی جب میں آپ کے گھر گیا تھا کہہ کا پوا کے بونسیر ویزا کو کیا مجھے معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ جاؤں گا بہتر فرانک سینکڑوں دفعہ میرا جی چاہا کہ چلا جاؤں مگر اپ کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا اور اب تک ساتھ ہوں کھا دیں آج رات کل روز ساری زندگی اپ کے ساتھ رہوں گا ارگیو ای کے بونسیر کاروں کو سونے کا تمغہ کیونکہ آج تک کسی اور شخص نے مجھے اس طرح مسول نہیں کیا اور نہ کسی میں مجھے ایسی دل بھی ملی سے مارٹینی کے بونسیر بین کو اور اپ کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی مینڈے کا انعام لیکن آپ مجھے بھول جائیں گی میں ایک سائے کی طرح آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا نوترام کے کو، نہیں نہیں، آپ کے خیالات میں آپ کی زندگی میں میرا کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا ہوگا نا بیلوں کی نسل برابر برابر کے انام، مونسور لی سے اور مونسور کیولا بور کو ساٹھ فرانک رودولف ایما کا ہاتھ دبا رہا تھا اور اسے ہاتھ گرم گرم اور لرستہ ہوا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پکڑی ہوئی فاختہ کی کوشش کر رہی ہوں لیکن چاہے وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی ہو چاہے رودولف کا جواب دے رہی ہو بہرحال اس کی انگلیاں کچھ ہلی ضرور رودولف نے بڑی سرشاری سے کہا او ہو آپ کا شکریہ آپ نے مجھے دھتکارا نہیں آپ کتنی اچھی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ میں دل و جان سے آپ کا ہوں دل چاہتا ہے کہ بس بیٹھا آپ کو دیکھتا ہی تکے چلا جاؤں کھڑکی میں سے ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ میز پوش پر شکنے پڑ گئی اور نیچے چوک میں گاؤں والیوں کی بڑی بڑی ٹوپیاں اس طرح اوپر اڑ گئیں جیسے سفید سفید تیتوں کے پر صدر کہہ رہا تھا اسے بڑی جلدی ہو رہی تھی آلینڈ کی کھاد سن کی پیداوار نالیوں کا انتظام طویل مدت کا پٹا گھر کا کام کاج رودولف خاموش ہو گیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے ان کے خشک ہوٹ انتہائی شدید خواہشات کے زیر اثر کاپ رہے تھے اور ان کی انگلیاں بغیر کسی کوشش کے کچھ تھکی تھکی سی بڑھ کے ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ ایک ہی گھر میں چون سال کام کرنے پر گیریر کی کی کیترین کو چاندی کا تمغہ قیمت پچیس فرانک کہاں ہیں؟ مجلس کے بے وقوف کی ہے کیا وہاں ہیں؟ تو واش نے پکارا ہاں یہ رہی اچھا تو بھیجیے ایک چھوٹے سے قد کی بڑھیا کچھ سہمی سہمی سی چبوترے پر چڑھی جو اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں سکڑی سی جا رہی تھی اس کے پیروں میں لکڑی کے بھاری بھاری جوتے تھے اور لباس کے اوپر کمر میں ایک بڑا سا نیلا کپڑا بندھا ہوا تھا سر پر بغیر گوٹ کی ٹوپی تھی اور سوکھے ہوئے سیب میں بھی اتنی جھریاں نہ ہوں گی جتنی اس کے زرد زرد چہرے پر تھیں۔ اس کی لال باسکٹ کی آستینوں میں سے دو بڑے بڑے ہاتھ جھانک رہے تھے جن میں گھٹٹے پڑے ہوئے تھے ناچ کے ریت کپڑے دھونے کے سوڈے اور اون کی چکنائی سے ہاتھ ایسے کھردورے اور سخت ہو گئے تھے کہ صاف پانی سے دھونے کے بعد بھی میلے معلوم ہو رہے تھے ساری عمر کام کاج کرتے رہنے سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ ہمیشہ اد کھلے رہتے تھے جیسے مصیبتوں کی گواہی دے رہے ہوں اس کے چہرے پر راہباؤں کسی سختی تھی جس سے ایک وقار پیدا ہو گیا تھا اس کے زرد زرد چہرے پر رنج یا کسی اور جذبے کی ذراسی بھی علامت نہیں تھی جس سے اس وقار میں کمی آتی ہو جانوروں کے ساتھ ہمیشہ رہتے رہتے اس میں بھی وہی خاموشی اور وہی سکون آ گیا تھا اپنی عمر میں پہلی مرتبہ وہ ایسے زبردست مجمے میں شامل ہوئی تھی اور ان جھنڈوں بازوں اور فراک کوٹ کے پہنے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اور انتظامی مجلس کے رکن کا حکم سن کر وہ کچھ ڈر سی گئی تھی اور گمسم کھڑی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے بڑھوں یا بھاگ جاؤں اور نہ یہ بات کہ آخر سارا ہو مجھے کیوں دھکیل رہا ہے اور انعامی کمیٹی کے ممبر میری طرف دیکھ دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں چنانچہ آدھی صدی کی خدمت گزاری کا یہ مجسمہ اس شکل میں متوسط طبقے کے ان ہنستے کھلکھلاتے لوگوں کے سامنے کھڑا تھا